شک ہم نے عطا کی آپ کو خیر وفیر اس نعمت کے شکرانہ گزشتہ برس میں پورت ہے بیان مضامینئے ہیں اللہ رب العزت نے فصاحت و بلاوت کی انتہا کرتے ہوئے ہیں ان تمام مضامین ہیں چھ ہزار سے زیادہ آیات ہیں ان میں اللہ نے صرف قرآن کے مختلف پاروں میں اور صورتوں میں بیان کیے ہیں وہ مضمون ہے مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم <laughs> کہ جس شخصیت کے یہ قرآن اتارا جا رہا ہے مقام کیا ہے ان کی منزلت کیا ہے ان کا وقار کیا ہے اللہ کی نگاہوں میں ان کا احترام کیا ہے یہ مختلف جگہوں پہ اللہ نے اس مضمون کو کچھ میں نے گزشتہ برس میں بیان کیا کچھ آج روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ شاء دوسرا مضمون جو قرآن پاک میں بہت زیادہ بیان ہوا ایک سو چودہ صورتوں میں سے اسی صورتیں اللہ نے اس کے لیے وقف کی مضمون ہے پیغامی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم <تصفح> کہ جس پیغمبر کا مقام اتنا اعلی ہے جس پیغمبر کی شان اتنی اعلی ہے جس پیغمبر کی قدر منزلت اتنی اونچی ہے پیغمبر کا احترام اور اکرام اور اعزاز ہماری خدائی میں اتنا زیادہ ہے اس پیغمبر نے دنیا والوں کو پیغام کیا دیا تھا کیا منوانا چاہتے تھے پیغام کیا تھا ان کا بیان کیا تھا ان کی تقریر کا عنوان کیا تھا یہ دوسرا مضمون ہے جو قرآن پاک میں اللہ نے بیان تھا تیسرا مضمون جو قرآن پاک کے مختلف جگہوں پہ بیان ہوا وہ مضمون ہے انجام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے پیغمبر دنیا میں آئے انہوں نے پیغام دیا ان کا مقابلہ ہوا ان کے ساتھ جنیں کی گئی مشتر ان کے خلاف چلائے گئے ان کے راستے کاٹنے کی سازشیں ہوئی ان کو ناکام بنانے کی پدبیریں ہوئیں یہودی عیسائی مشرقین مکہ یہ ساری باطل قوتیں اکٹھی ہو گئی اس لڑائی کا انجام کیا ہوا کون جیتا کون ہارا کون فاتح بنا کون مفتو ٹھہرا کامیابی <خخخ> کس کا مقبر بنی <خخ> شکست کس <خخ> کے نصیب میں لکھی گئی کامیاب <خخ> کون ہوا ناکام کون ہوا <خخ> اس لڑائی کا انجام کیا نکلا یہ ایک مضمون ہے جو پرانے پاک میں اللہ نے بیان کیا اس کو ہم نے انوان دیا انجام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی توجہ ہے تو میں کہنا چاہوں گا کہ پورے پرانے پاک میں تین مضمون اللہ نے بیان کیے چوتھی کسی چیز کا ذکر نہیں مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انجام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات صحیح ہے اور سوف ہی صحیح ہے تو پھر مجھے یہ کہنے کی اجازت ہونی چاہیے کہ اس پورے قرآن پاک میں سوائے محمد کے ہے ہی کچھ نہیں صلی اللہ علیہ ہوی کا ذکر ہے انہیں کا تذکرہ ہے کبھی مقام کے رنگ میں کبھی پیغام کے رنگ میں کبھی اس کے انجام کے رنگ میں اس کی ہم تفصیل کریں گے انشاءاللہ میری اس بات کی تائید ام المومنین صدیقہ کائنات مریم اسلام حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کے اس فرمان سے ہوتی ہے جب کسی نے ان سے پوچھا تھا تو ماں جی میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں اپنے پیارے پیغمبر کی سیرت کے کچھ ورق سننے کے لیے جب آپ مسجد میں ہوتے تھے جب آپ میدان جنگ میں ہوتے تھے جب آپ مدینے کی گلیوں میں ہوتے تھے ہمیں علم ہے نماز کیسے پڑی ہمیں پتہ ہے نالینڈ مبارک کس طرح اتارے ہمیں علم ہے سواری پہ سوار کس طرح ہوئے ہمیں علم ہے سواری سے اترے کس طرح خیمے میں کس طرح داخل ہوئے چلنے کا انداز کیا ہے جمعہ کا خطبہ کیا ہے نماز کس طرح پڑھائی آپ نے یہ جو آپ کی باہر والی زندگی ہے اس کو تو ہم جانتے ہیں ہمارے سامنے گزری ہے لیکن جب آپ اپنا حجرائے مبارکہ میں آپ کے گھر میں کمرے میں شریف لے جایا کرتے تھے تو گھر کے ماحول کے اندر آپ کی زندگی گزارنے کے طریقے کیا ہیں کس طرح زندگی آپ نے گزاری میں آپ سے نبی پاک کے اخلاق کے بارے میں میں آپ سے نبی پاک کی سیرت طیبہ کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں صحابی یا پوچھنے والا اور میری اور آپ کی ماں ہے اس کا جواب دینے والی صحابی کہتا ہے میں اپنے پیارے پیغمبر کی سیرت اور اخلاق پوچھنا چاہتا ہوں اور میری ماں کہتی ہے تو نے قرآن نہیں پڑھا تو نے قرآن نہیں پڑھا اس نے کہا ماں جی قرآن تو میں نے پڑھا ہے حضرت آشا فرماتی ہے کان نخل کو ہوں القرآن کا نخل القرآن اور بھائی یہ سارا قرآن میرے پیغمبر کی سیرت ہی تو ہے یہ سارا قرآن میرے پیغمبر کی سیرت ہی تو ہے سیرت ہی تو ہے یعنی قرآن اگر دعوی ہے تو میرے پیغمبر اس کی دلیل ہے قرآن اگر صورت ہے تو میرے پیغمبر اس کی سیرت ہے قرآن اگر متن ہے تو میرے پیغمبر اس کی شرح ہے قرآن اگر رحمت ہے تو میرا پیغمبر رحمت للعالمین ہے قرآن اگر ذکر ہے تو میرا پیغمبر مذکر ہے قرآن اگر ہدایت ہے تو میرا پیغمبر ہادی ہے اور قرآن اگر نور ہے تو میرا پیغمبر سراج منیر ہے یہ <تصفح> سارا قرآن میرے پیغمبر کی سیرت ہی تو ہے بیان ہی تو ہے یہ سارا قرآن جو کچھ یہ قرآن خاموش ہے ورکوں کے اندر بند ہے میرا نبی بولتا ہوا قرآن ہے یہ خاموش قرآن ہے وہ بولتا ہوا قرآن ہے اور اگر اب بھی کسی کو یقین نہیں آتا تو آئیے میں آپ کو لے چلوں اس غار کے اندر جہاں دونوں یار چھپے ہوئے ہیں جہاں دونوں یار چھپے ہوئے مکے سے چھپ کے نکلے اور واروں سور کے اندر انہوں نے پناہ لے رکھی ہے عجیب منظر ہوگا اگر ہم تصوراتی دنیا میں چلے جائیں بڑا عجیب منظر ہوگا دشمن پیچھے دشمن پیچھے لگے ہوئے ہیں تلاش میں اور دونوں یار ایک نبی ہے ایک اس کا امت ہی ہے ایک ایمان ہے دوسرا اس کا مقتدی ہے ایک متدا ہے دوسرا اس کا مرید ہے ایک مالک ہے اور دوسرا غلام ہے ایک آقا ہے اور دوسرا اس کا نوکر ہے چھپ کے دونوں رات کو نکلے چھپ کے دونوں رات کو نکلے فرق تو ان دونوں میں بہت زیادہ ہے اگر ایک آسمان ہے تو دوسرا زمین ہے ایک آفتاب ہے تو دوسرا ذرہ ہے ایک قطرہ ہے تو دوسرا سمندر ہے کہاں نبی پاک اور کہاں صدیق اکبر نسبت ہی کوئی نہیں اگر یہ ساری کائنات حضرت صدیق اکبر جیسے لوگوں سے بھر جائے تو ایک پیغمبر کا ہم پل نہیں ہو سکتے اور سارے نبی اکٹھے ہو جائیں تو میرے پیارے پیغمبر کے ہم پلا نہیں ہو سکتے بڑا فرق ہے ابو بکر میں اور میرے نبی میں یہ زمین ہے تو وہ آسمان ہے یہ ستارہ ہے تو وہ سورج ہے یہ کترا ہے تو وہ سمندر ہے یہ ذرا ہے تو وہ آفتاب ہے لیکن کبھی آپ نے محسوس کیا کہ جب یہ دونوں دوست بھاگ کے نکلے چھپ کے مکے سے ایک آقا دوسرا غلام ہے اور مشرقین مکہ نے پیچھے سے انعام مقرر کیا ہے دونوں کے سروں کا تو مشرقین مکہ انعام مقرر کرتے ہوئے کہتے ہیں جو دونوں کا سر لے آئے یا زندہ گرفتار کر کے لے آئے اس کو دو سو اونٹ انعام میں ملیں گے اور ان دونوں میں سے ایک کا سر لے آئے اس کو سو اونٹ ملیں گے نہیں ملی سمجھے آپ میری بات کو ان میں سے جو ایک کا لے آئے اس کو سو اونٹ ملیں گے یعنی ندیے پاک کا سر لے آئے پھر بھی سو اونٹ ابھی بکر کا سر لے آئے پھر بھی چاہوں یہاں تو ابو بکر نبوت کی برابری کر گیا ہے یہاں تو ابو بکر کی قیمت نبوت کے برابر پڑ گئی ہے ورنہ وہ آتا ہے یہ غلام ہے وہ مالک ہے یہ نوکر ہے وہ پیغمبر ہے یہ امتی ہے وہ اگر آسمان ہے تو یہ زمین ہے ہی کوئی نہیں لیکن جب قیمت دونوں کی پڑتی ہے تو برابر قیمت پڑتی ہے ایک سو اونٹ نبوت کے سر کی قیمت اور ایک سو اونٹ سدی اکبر کے سر کی قیمت کیوں پڑ گئی ہے سدی اکبر کے سر کی قیمت نبوت کے برابر میں کہا کرتا ہوں کہ جب کوئی آدمی دودھ کے اندر پانی ڈالتا ہے تو دودھ چیز مارنا بڑا شور مچاتا ہے دودھ دودھ کہتا ہے اور تیرے رنگ جیسا مل. تیرا رنگ میرے رنگ جیسا نہیں تیرا ذائقہ میرے ذائقے جیسا نہیں تیری طاقت میری طاقت جیسی نہیں تیرا مزہ میرے مزے دیا نہیں تک بڑے کہاں سے آ رہے ہو میرے ساتھ کیوں مل رہے ہو تیرا مزہ الگ میرا مزہ الگ تیرا ذائقہ الگ میرا ذائقہ الگ تیری قیمت الگ میری قیمت الگ تجمج میں ہی کوئی نہیں تو کہاں آ رہا ہے تو دودھ دودھ کو جوان میں پانی کہتا ہے کہ دیکھ میرا رنگ تیرے رنگ جیسا نہیں میرا مزہ تیرے مزے جیسا نہیں میرا ذائقہ تیرے بہت جیسا نہیں لیکن یار وفادار ہوں جب تیرے اندر मिलूंगा گا اپنا رنگ چھوڑ کے تیرا رنگ اختیار کروں گا تیرا رنگ اختیار کروں گا اپنی ہستی مٹا دوں گا اپنی بات ختم کر دوں گا تیرا رنگ اختیار کر لوں گا میری قدر و قیمت اور میری وفاؤں کا خیال تجھے اس وقت آئے گا جب ہلوائی تجھے چولہے پہ رکھے گا تجھے کڑھائی میں ڈالے گا نیچی تیرے اندر موجود رہا تجھ پر آنچ نہیں آنے دوں گا ساری آنچ خود سہلوں گا مصیبت برداشت کروں گا تجھے اس آنکھ کی تپس سے بچانے کی کوشش کروں گا دودھ کہنے لگا اگر اتنے یار وسادار ہے کہ آ جا وہ قیمت میری وہی تیری وہ قیمت میری وہی تیری پھر پانی دودھ کے بھاؤ بک گیا ابھی بکر یار وفادار تھا نا میرے پیغمبر کا جب اس نے کہا تھا اپنا رنگ مٹا کے تیرا رنگ اختیار کروں گا اپنا رنگ مٹا کے تیرا رنگ اختیار کروں گا اور پھر میری قدر و قیمت اس وقت ہوگی جب اس رستے ہجرت کے رستے میں کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی بائیں کبھی بائیں چاروں طرف چکر لگاتا ہے نبی پات پوچھتے ہیں ابو بکر کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی بائیں کبھی بائیں, کبھی بائیں پھر سے ہی آپ اور حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں جب آپ کے آگے چلتا ہوں نا خیال آتا ہے دشمن کا تیر کہیں پیچھے سے نہ آ جائے پھر جب پیچھے چلنے لگتا ہوں خیال آتا ہے تیر کہیں بائیں سے نہ آ جائے میں چاروں طرف چکر لگاتا ہوں کہ جو تیر دشمن کا آپ کو چلے وہ ابھی بکر کو پہلے لگے میں مصیبت خود سہلوں نبی باز نے فرمایا اگر ایسا ہی وفاد آ جا میرے ساتھ جو قیمت میری وہی پہ جو قیمت میں پھر ابو بکر کے سر کی قیمت نبوت کے سر کے برابر پڑ گئی ہے یہ غار میں دونوں یار پہنچتے ہیں. لمبا واقع ہے لمبا واقعہ ہے رار میں دونوں یار پہنچتے ہے جب غار میں یہ پہنچی کتنے عظیم منظر ہوگا چھپ کے جانے والے دو یار ہیں ایک تنہائی میں چھوٹی سی غار ہے اس میں یہ دونوں پہنچ گئے ہیں نبی پاک نے فرمایا ابو بکر ساری رات کا جگ رہتا ہے بہت نیند آئی ہے ابو بکر نے اپنی جھولی کھول دی ہے نبی پاک نے اپنا سر مبارک ان کی ران پہ رکھ لیا اور نبی پاک آرام سے سو گئے ہیں نبی پاک حضرت ابو بکر کی ران پہ سو ہوئے آپ کی جھولی میں سو ہوئے مقصد کے لیے میں نے یہ سارا واقعہ بیان کیا وہ ذرا توجہ سے سنیے گا شاہ ولی اللہ محبت رحمت اللہ علیہ اس منظر کو منظر کشی کرتی ہے اس منظر کی کہ غار سور ہے محاضرت ابو بکر کی جھولی ہے ابو بکر کی جھولی میں نبی پاک سر مبارک رکھ کے سوئے ہوئے ہیں رکھ کے سر سوئے ہوئے ہیں شاہ ولی اللہ کہتے ہیں جب غار کے اندر ابو بکر کی جھولی میں نبی پاک سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے راہل کے قرآن کا نشا کھول یا جیسے کسی نے راہل کو قرآن کا نسخہ کھول دیا تو پھر میرا کہنا ٹھیک ہوا نا ایک قرآن وہ ہے جو ورکوں کے اندر بند ہے ایک قرآن وہ ہے جو مکہ مدینے کی گلیوں میں چلا کرتا تھا شاہ ولی اللہ نے تو کہہ دیا نا کہ جس طرح قرآن کا نسخہ کھلا ہوتا ہے ابھی بکر کی گود میں نبی پاک اس طرح سوئے تھے چلو میں آپ کو ایک اور مندر کی طرف لے جاتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا حملہ ہو گیا آخری بیماری ہے جو آپ پر تاری ہو گئی ہے اس بیماری سے آپ اٹھ نہیں سکے سکیں سووار کے دن آپ کا انتقال ہو گیا ہے سووار سے پہلی جمعرات جو آئی ہے آپ نے زور کی نماز مسجد میں پڑھائی ہے آ کے سرخ رنگ کی پٹی آپ نے اپنے سر مبارک پہ باندھ رکھی ہے بخار اتنا تیز ہے آپ کو کہ صحابہ کہتے ہیں چادر کے اوپر سے بھی ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا اتنا تیز بخار ہے ایک صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ اتنا تیز بخار ہے آپ کو آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے ہو جتنا جتنا دو بندوں کو بخار ہوتا ہے وہ دو بندوں کا بخار ملا کر ایک نبی کو دیا جاتا ہے آزمائش ہوتی ہے دو بندوں جتنا بخار مجھے دے دیا گیا صحابہ کہتے ہیں یار رسول اللہ دو بندوں جتنا بخار آپ پر تاریخ کر دیا گیا نبی پاک نے صحابہ کی حیرانگی دیکھی آپ نے فرمایا حیران نہ ہو وہ اجربی تو اسی طرح ملتا ہے نا اجربی تو اس کا اسی طرح ملتا ہے سرخ رنگ کیے پٹی نبی پاک نے اپنے سر مبارک پہ باندھ رکھی ہے سر مبارک میں برد ہے اور بدل کے اوپر چادر ہے چادر کے اوپر بھی ہاتھ نہیں رکھا جا سکتا یہ دن رات کا دن ہے زور کی نماز کا وقت ہے آپ نے زور کی نماز پڑھائی نماز پڑھانے کے بعد آپ منبر پہ تشریف لے آئے منبر پہ آپ نے خطبہ دینا شروع کیا بخاری مسلم ترنظیب نے ماجہ نسائی ہر کتاب کے محدث نے اس خطبے کو نقل کیا خطبہ جب دے رہے ہیں نبی پاک تو نبی پاک اس خطبے میں فرماتے ہیں ان اللہ خیر اقدم بین الدنیا ول آخرا اور یارو اللہ نے ایک بندے کو اختیار دے دیا ہے کہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا میرے پاس آنا چاہتا ہے بین الدنیا و آخرا پکا یہ لفظ پکا یہ لفظ بخاری کی روایت ہے نبی پاک کا فرمان ہے اپنی وفات سے چار دن پہلے کی بات ہے ان اللہ خیر اقدم دنیا وج سے ایک بندے سے سوال کیا گیا دنیا میں رہنا چاہتا ہے ہم تیری زندگی کی ڈور لمبی کر دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو ہم آپ کی ڈور ذرا اور جھیلی کرتے ہیں دنیا کی زندگی آپ کو دیتی ہیں والآخرہ یا ہمارے پاس آنا چاہتے ہو آخرت کو پسند کرنا چاہتے ہو آخرت کو پسند کرنا چاہتے ہو ایک بندے کو اختیار دیا گیا فخارہ لادنیا دنیا کی زندگی نبی پاک نے پسند نہیں کی نبی پاک کے لیے حیات دنیا ویا کی بات کرنے والوں اور یہ کہنے والوں کہ نبی پاک کی زندگی دنیا والی زندگی ہے اور آپ کی حیات حیات دنیا ہے دو اس حدیث کا جواب جس میں نبی پاک فرماتے ہیں اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا بین الدنیا والآخرہ بین الدنیا دنیا بن دنیا آخرت ان میں سے ایک چلے فختار آخرا آخرا اس بندے نے کون سی زندگی چنی بولو آخرت کی چنی دنیا کی زندگی نبی پاک نے پسند نہیں کی آخرت کی زندگی بدت کی زندگی جنت کی زندگی نبی پاک نے پسند کی ہے اور جب ابراہیم آخری وقت میں نبی پاک کے پاس پہنچے ہیں اور سلام کے بعد انہوں نے عرض کی ہے یا رسول اللہ اللہ تعالی نے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور پوچھنا چاہتے ہیں یہاں رہنا چاہتے ہو یا ہمارے پاس آنا چاہتے ہو کیا خیال ہے آپ کا تو نبی پاک نے اسرائیل کو کہا تھا بخاری کی یہ روایت ہے نبی پاک نے اسرائیل سے کہا تھا اسرائیل یہ بتا ادھر کیا خیال ہے یہ بتا ادھر کیا خیال ہے اس کی کیا مرضی ہے تو اسرائیل نے آخری وقت میں کہا تھا یا رسول اللہ وہ تو آپ کی ملاقات کا مشتاق بیٹھا وہ تو آپ کی ملاقات آپ کا مشتاق بیٹھا ہے حضرت آشا کی گود ہے نبی پاک کا سر مبارک ہے حضرت آشا اس حدیث کی واضح ہے اٹھا بخاری اٹھا مسلم اٹھا حدیث کی کتابیں میری ماں روایت کرتی ہے فرماتی ہے میری گود ہے نبی پاک کا سر مبارک ہے اسرائیل سے یہ گفتگو ہو رہی ہے اور نبی پاک نے اپنی انگلی چھت کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا تھا اللہ بالرفیق بن اللہ عب الرفی کے انگلی کس طرح اٹھائی کس طرح سے تصویر چاہیے نبی صاحب کہتے ہیں میں وہاں جانا چاہتا ہوں تھی تھے تم دنیاوی حیات کو پسند کرنے لگے ہو نبی صاحب نے دنیاوی حیات رجیکٹ کی ہے رد کی ہے آپ نے دنیاوی حیات کہ مجھے دنیاوی حیات نہیں چاہیے جو میں نے ترسٹھ سال گزار لی سو گزار لی اب میں اپنے اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں فخار آپ نے کون سی زندگی پسند کی آفرت کی زندگی پسند کی رفیق آلہ کو آپ نے پسند کیا جنت الفردوس کی زندگی کو آپ نے پسند کر لیا تھا اگلی بھی آپ نے اٹھائی تو کس طرف اٹھائی آسمان کی طرف صحابہ چپ نبی پاک خطبہ دے رہے ہیں اللہ نے ایک بندے کو اشتہار دیا کہاں رہنا چاہتا ہے اس دنیا میں یہ ہمارے پاس آنا چاہتا ہے بندے نے آخرت کو قبول کر لیا سارے صحابہ چپ ہے خطبہ سن رہے ہیں یہ بات بھی صحابہ نے سن لی لیکن وہ جو راجدار نبوت تھا وہ جو راجداروں تھا وہ جو, جو یار غار تھا وہ جو, جو میرے نبی کے سفر حضر کا ساتھی تھا اس کی چیخیں نکل گئی ہیں وہ رونے لگا ہے اس کی ہچکیاں بند گئی ہیں صحابہ نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر نے رونا شروع کیا ہے تو صحابہ پوچھتے ہیں ابو بکر رونے کا کیا مقام ہے ایک بندے کا ذکر ہو رہا ہے اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا اس دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا ہمارے پاس آنا چاہتے ہو بندے نے آخرت کو پسند کر لیا اس میں رونے کا کیا مقام ہے حضرت ابو نے فرمایا اور تم کیا بندے سے مراد خود نبی پاک کی جائے یہ راجدار <تصحان> نبیوت ہے نا یہ صحابہ میں سب سے بڑا عالم ہے نا اس کے پاس علم سب سے زیادہ ہے پہنچ گیا یہ پہ تک کہ اس ادھ سے مراد کون ہے نبی پاک ہیں ابو بکر صدیق جب رونے لگے اور نبی پاک نے یہ خطبہ شروع کیا جس کا میں نے آپ اقتباس ایک سنایا آپ کو کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا اس دنیا میں رہنا چاہتے ہو آخرت میں رہنا چاہتے ہو اس بندے نے آخرت کو پسند کر لیا یہ آپ کی زندگی کا آخری خطبہ ہے ذہن میں رکھیے اس کے بعد آپ کو خطاب کرنے کا موقع نہیں ملا اس کے بعد آپ کو صحابہ کے سامنے تقریر کرنے کا بیان دینے کا وسیعت کرنے کا نصیحت کرنے کا آپ کو موقع نہیں ملا یہ آخری تقریر ہے نبی پاک کی آخری خطاب ہے نبی پاک کا جب حضرت ابو بکر صدیق لو نا اور ان کی ہچکیاں بدلیں نا اور آواز ان کی بلند ہوئی نا مجمع کے اندر اور نبی پاک پر جو بمبر پر بیٹھے ہوئے تھے وہ آواز نبی پاک تک پہنچی میرے پیغمبر نے خطبے کا موضوع بدل دیا نبی پاک نے خطبے کا موزو بدل دیا پہلے تو کچھ کہنا اور چاہتے تھے لیکن نبی پاک نے موزو بدل کے کہا اے دو جس کسی نے مجھ پر کوئی احسان کیا تھا میں نے اس کے فونوں کا بدلہ اتار دیا اللہ ابا بکرین کی حدیث ہے فرمانے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں نبی پاک نے فرمایا لو تو متخدن خلیلن شیول لس تو ابا بکرین خلیلا الکما تعلم نبی ہو صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا لو کن تو متحدن خلیلا خلیل کس کو کہتے ہیں دلی دوست کو کہتے ہیں خلیل کس کو کہتے ہیں جس کی محبت دل میں جگہ پکڑ جائے اس کو خلیل کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا لؤ کن تو متخدن خلیلن اللہ اور دنیا کے لوگوں اگر میرے دل کے کسی کونے خدرے میں اگر میرے دل کے کسی کونے خدرے میں اللہ کی محبت سے کوئی جگہ بچ گئی ہوتی کسی کونے میں کسی حصے میں میرے دل میں اللہ ہی اللہ ہے اللہ کی محبت ہے اللہ کی دوستی ہے اگر میرے دل کے کسی کونے میں کسی خدرے میں اللہ کی محبت کے علاوہ کوئی جگہ بھی بچ گئی ہوتی کوئی جگہ بھی بچ گئی ہوتی لوگوں میں اپنے دل کی اس جگہ میں ابو بکر کو سنبھال لیتا ہوں متخذن سب اللہ نبی پاک نے یہ خطبہ دیا یہ جمعرات زور کا وقت ہے اور مغرب اثر کی نماز پھر آپ نے جمعرات کو پڑھائی ہے مغرب کی نماز بھی آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھائی ہے لیکن عشاء کی نماز کے لیے آپ باہر تشریف ہو نہیں لائے رشی آپ پر تاری ہو گئی ہے تکلیف بڑھ گئی ہے اٹھ نہیں سکے جب نبی پاک کو افاقہ ہوا ارد گرد دیکھا تو نبی پاک نے پہلا سوال کیا اصل الناس کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے کالو لا یا رسول اللہ وہ جانتا ضرور لوگوں نے نماز نہیں پڑھی یا رسول اللہ وہ تو تیرے دیپ کے پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں جمع ہے سارے صحابہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے فرمایا پانی لاؤ مجھے وضو کرواؤ میں جا کے نماز پڑھانا چاہتا ہوں پانی لایا گیا نبی پاک کر پر دوبارہ بے ہوشی پاری ہوئی پھر آپ کو افاقہ ہوا فرمایا سلس کیا لوگوں نے نماز پڑھ لیے ہے لا یا رسول اللہ وہ تز کا لوگوں نے نماز نہیں پڑھی وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں فرمایا پانی لے کے آؤ مجھے وضو کرواؤ میں مسجد میں جا کے لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھاؤں پانی لایا گیا آپ پر سے بارہ غشی تاری ہوئی جب آپ کو افاقہ ہوا فرمایا الناس کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے کالو لا یا رسول اللہ وہ یم کا لوگ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں لوگوں نے نماز نہیں پڑھی نبی باغ نے فرمایا لوگوں کو کہو میرا انتظار نہ کرے مروا بابکر مروا بابکر فل بن ماس ابو بکر کو کہو میرے مسلے پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے یہ دن رات عشاء کی نماز تھی جو حضرت ابو بکر نے پڑھائی تھی جمع کی پانچ نمازیں حضرت ابو بکر نے پڑھائی تھی ہفتے کی پانچ نمازیں حضرت ابو بکر نے پڑھائی تھی اتوار کی پانچ نمازیں حضرت ابو بکر نے پڑھائی تھی اور سوموار کی صبح کی نماز بھی تو ابو بکر نے پڑھائی تھی یہ نبی پاک کی زندگی کی بات ہے بہت طویل ہو رہی ہے بات دوسری طرف چل گئی ہے تو تھوڑا سا ہم بھی دوسری طرف نکلنے کی کوشش کرتے ہیں بیت المقدس چلیے گا وہ میرے نبی کا مقام ہے جب اللہ میرے پیغمبر کو مکے سے لے گیا ان ال مسجد القسا سبحان اللہ اسراب ابدی من المسجد الحرام مسجد اکسا الزی بارٹنا بیت المقدس میں جب میرے پیارے پیغمبر پہنچے انبیاء امبیا وہاں موجود ہیں حضرت آدم سے لے کر سارے انبیاء اس جگہ موجود ہیں ان میں اب ان میں امام الماہدین امام الماہدین حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں ان میں حضرت موسا کلیم اللہ موجود ہیں ان میں حضرت نو علیہ السلام موجود ہیں بڑے بڑے علی الزم برگزیدہ پیغمبر بیت المقدس میں موجود ہیں بات ہو رہی ہے جماعت کون کرائے گا امامت کے مسلے پہ کون آئے گا آج نبیوں کا امام کون بنے گا تو روایات میں آتا ہے حضرت جلیل آگے بڑھے اور میرے پیارے پیغمبر کے بازو سے پکڑ کے مسلح پہ کھڑا کر دیا مسلے پہ کھڑا کر دیا کہ آج نبیوں کی امامت آپ کے حصے میں آئے گی آج امام الانبیاء کا تاج آپ کے سر پہ سجانا چاہتا ہے آپ کے سر پہ سجانا چاہتا ہے اور نبیوں کا جب امام بنایا میرے پیارے پیغمبر کو تو بازو سے پکڑ کے جبریل کھڑا کیا تھا اور جب صحابہ کا امام بنایا ابو بکر کو تو جبریل نے کھڑا نہیں کیا تھا خود محمد نے کھڑا کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جبریل آگے کر رہا ہے یہاں میرے نبی آگے کر رہے ہیں اور فرمارے مرو ابا فکرین بنار ابو بکر نماز پڑھاتے رہے حضرت علی پیچھے نماز پڑھتے رہے ابو بکر نماز پڑھاتے رہے حسنین کریمین نمازیں پڑھتے رہے ابو بکر نماز پڑھاتے رہے نبی پاک کے چچا عباس نماز پڑھتے رہے ابو بکر نماز پڑھاتے رہے آپ کے چچا دار بھائی عبداللہ ابن عباس عبید اللہ ابن, ابن عباس فضل ابن عباس قسم ابن عباس پیچھے نمازیں پڑھتے رہے آپ امام رہے وہ مقتدی رہے ایک دن صبح کی نماز کا وقت ہے ابو بکر مسلے پہ آ گئے ہیں ابو بکر مسلے پہ آ گئے پیچھے سفید درست ہو گئی ہیں کہ اچانک نبی پاک کی طبیعت سبل گئی اچانک نبی پاک کی طبیعت سبل گئی ہے بخاری کی جو روایت ہے ابو ابودارود میں بھی موجود ہے آپ کی طبیعت سنبلی ہے آپ گھر والوں سے پوچھتے ہیں نماز ہو گئی کہ نہیں جی نماز تو ہو رہی ہے نبی پاک کا یوں کھڑکی ہے یہ محراب ہے جس طرح وہ سامنے دروازہ ہے اس طرح کھڑکی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیان آ کے حجرے کی اس کے آگے ایک کپڑا سا لٹکا رہتا ہے اس کھڑکی میں نبی پاک نے کپڑے کو ہٹایا کپڑے کو ہٹایا ہٹا کے آپ نے مسجد نبوی کا یہ منظر دیکھا صحابہ کی لینے پیچھے لگی ہوئی ہیں ابھی بچر مسلح پہ کھڑے ہو کے صبح کی نماز پڑھا رہا ہے بخاری کے یہ لفظ ہے فتح تبسما نبی یہ پاک مسکرائے ہیں آپ نے تبسم فرمایا ہے میں کہتا ہوں ابو بکر کو مسلے پہ ابھی بکر کو مسلح پہ نبی پاک خوش ہوئے آپ نے کیا پھر آپ نے اپنا سر مبارک اس کھڑکی سے باہر نکال لیا ہے مسجد کے اندر اپنا سر آپ نے داخل کر لیا ہے اس طرف کے جو نمازی تھے ان کی نظر جب آپ کے چہرے انور پہ پڑی کئی دنوں سے انہوں نے آپ کے چہرے انور کو نہیں دیکھا تھا آپ مسجد میں نہیں آئے تھے صحابہ کہتے ہیں قریب تھا کہ فرتے مسلط سے ہماری نمازیں ٹوٹ جائیں ہماری نمازیں ٹوٹ جائیں ہم اپنی نمازیں توڑ دیں نبوت کا چہرہ آج کئی دنوں کے بعد دیکھا تھا لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ صحابہ جب اس چہرے کی رانائی اس چہرے کی زیبائی اس چہرے کا حسن اس چہرے کی خوبصورتی کا ذکر کرتے ہیں تو صحابہ کہتی ہیں نبی پاک نے اپنا چہرہ جب چرکی سے باہر نکالا ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے قرآن کا ورق بک کرا جیسے کسی نے قرآن کا کان نہ ہوے کا تو مسیفل کان نہ ہو وارے کا تو مسیفل گویا کہ قرآن کا ورق ہے جو کسی نے کھول کے رکھ دیا ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو کچھ قرآن میں آیا ہے میرے پیغمبر نے اس زندگی میں وہ کچھ کر کے دکھایا ہے تو سارے قرآن میں تذکر ہی میرے محمد کا ہے سلو وسلم سارے قرآن میں ذکر خیر ہی میرے پیارے پیغمبر کا ہے اور وہ جو تین مضمون پورے قرآن پاک میں بیان ہوئے ذرا دورائیوں سے مقام محمد الرسول اللہ پیغام محمد الرسول اللہ اور انجام محمد الرسول اللہ تین مضمون پورے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بیان کیے اور ان تینوں مضمونوں کو سورت کوسر کی تین آیتوں میں بند کیا نہ آ تو کل مکان محمد الرسول اللہ جب ہم بیان کریں گے نا ہم نے آپ کو خیر کثیر دی یہ کوسر کیا ہے مفت سرین نے چھبیس اخبار لکھیے کوسر کیا ہے کوسر کو اس کی وضاحت ہم کریں گے ہم نے آپ کو خیر کثیر دی ہم نے آپ کو کوسر عطا کیا یہ ہے مکانے محمد الرسول اللہ فسلل نماز پڑھ اپنے رب کے لیے اور قربانی کر کس کے لیے نماز میں کیا ہے ہاتھ باندھ کے زاری کرنی ہے تو سیدہ کرنا ہے تو رقو کرنا ہے تو اللہ کا پکارنا ہے تو ون ہر قربانی کر مالی عبادت کرنی ہے تو نظروں میں آج منت اور چڑھاؤ گا منت ماننی ہے تو کس کے نام کی کہ میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو اللہ کے گھر میں اتنے پیسے دوں گا میرا مریض ٹھیک ہو گیا اللہ کے رستے میں دیر اتاروں گا اس کو منت کہنا کہتے ہیں یہ منت کس کے نام کی ماننی ہے مالی عبادت کس کی کرنی ہے نظر نیاز کس کے نام کی دینی ہے فصل ربک ونہر نمال پڑھ اپنے رب کے لیے اور قربانی کر اس میں بیان کیا پیغام محمد الرسول میرے پیارے پیغمبر ساری زندگی یہی پیغام دیتے رہے کہ عبادت و پکار کے لائق ہے تو صرف اللہ ہے اور تیسری آیت سورت کوسر کی ان نشامیہ کہاں غلط تر میرے پیغمبر تیرا دشمن نسل کتا ہے اب جس کے پیچھے نسل نہ چلے جس کا نام لینے والا کوئی نہ ہو اب نسل کتا مقتون نسل جس کا نام مٹ جائے میرے پیغمبر نام مٹے گا تیرے دشمنوں کا نام دنیا سے ختم ہوگا تیرے داریوں کا نام دنیا سے مٹا دیں گے تیرے ساتھ جنگے کرنے والوں کا تج پر فتوے لگانے والوں کا میرے پیغمبر ابو جہل کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا اور قیامت کے دن سب سے بڑا جھنڈا ہم تیرے ہاتھ میں تھوڑا شاہیا کا ہو اوتر تیرا دسمن نسل کتا ہوگا اس میں بیان کیا انجام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا مضمون کیا ہے اور جس طرح اللہ بیان کر سکتا ہے کوئی نہیں بیان کر سکتا میرے پیغمبر کا مقام میں میرا استاد میرے اکابروں میں سے کوئی اکابل کوئی ناچ کوئی قوال کوئی شاعر کوئی مورخ کوئی خطیب کوئی محرر کوئی مصنف نبی پاک کا کما حق مقام منزلت قدر شان بیان کرے ناممکن نہ ممکن اس کما کا نا نہیں ممکن نہیں ممکن،, ممکن،, ممکن سب سے بہتر آپ کے مقام کو اگر کوئی بیان کر سکتا ہے تو وہ کون ہے اللہ نے کیسے بیان کی سفر نمبر تین سو بیاسی تین سو بیاسی نکلا ہے نمبر تین سو بیاسی, بیاسی. بارہ سورت کا نام ہے سورت الاحزاب اور آیت نمبر ہے پینتالیس تین سو بیاسی سورت کا نام سورت الاحزاب احزاب آیت نمبر پینتالیس سفے کے بالکل آخری دو سطروں پہ چلے جائیے جی سفر تین سو بیاسی اس کی آخری دو سطروں پہ جائیے جی یا یو النبیو یا یو النبیو انبیو انار سلنا کا شاہدہ و مبشرہ و نذیرہ سراجم منی شروع میں آپ نے خطاب کا انداز دیکھا یا ایو ان نبی قرآن پاک کا آپ مطالعہ کریں تلاوت کریں آپ <تصفح> کو نظر آئے گا ہر پیغمبر کو اللہ نے نام لے کے بلایا پڑھتے جائیے قرآن پاک آپ محسوس کریں گے ہر پیغمبر کو نام لے کے خطاب کیا یا مو ابوبشر ہیں مسجود ملائقہ ہیں نسل انسانی کے پہلے فرد ہیں لیکن ان کو نام لے کے بلایا اے آدم اے آدم قرآن پاک ایک دوسرے پیغمبر کا ذکر کرتا ہے یا نو ہو ان من آلکھ اے نو نام لے کے بلایا قرآن ایک پیغمبر کا ذکر کرتا ہے جو پیغمبر اتنا محبوب ہے اور اللہ کو اتنا پیارا ہے اور اتنی قربانی دینے والا پیغمبر ہے کہ جب خود بیٹا تھا جب خود بیٹا تھا اللہ کی خوشی کے لیے باپ کو چھوڑ دیا اور جب خود باپ بنا جب خود باپ بنا اللہ کی خوشی کے لیے بیٹے کے گردن پہ چھری رکھ دی انہیں اعظم پیغمبر ہیں اللہ ان کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں یا ابراہیم ترو یا اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ایک اور پیغمبر ہے کلیم اللہ ہے صاحب کتاب ہے ان پہ توڑا ٹکڑی ہے قرآن ان کو خطاب کرتا ہے بماتل کا بے یمی کا یا موسا تیرے میں ہاتھ میں کیا ہے اے موسا نام لے کے بلایا اللہ ایک اور پیغمبر کا ذکر کرتا ہے میں رس ختم ہو گئی بیٹا مانگا ہے اللہ سے اللہ آپ جواب دے رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں یا ز کری یا ان نبشروں کا آپ نے بیٹا مانگا ہم بیٹا بھی دیں گے آسمان سے نام رکھ کے دیں گے جب بڑا ہو جائے گا تو اس کے سر پہ نبوت کا تاج بھی سجا انبشروں کا بے غلام نسم ہوں یا, یا پھر اسی یا, یا کو جب خطاب کرنے لگے قرآن خطاب کرتا ہے یا یا یا فزل کتاب اب کتاب کو مضبوطی سے پکڑو نام لے کے بلایا ایک اور پیغمبر کا قرآن ذکر کرتا ہے جو نبی پاک سے پہلے آنے والے پیغمبر ہیں بن باپ کے پیدا ہوئے بن باپ کے پیدا ہوئے اور بن موت اٹھائے گئے ن بات کے پیدا ہوئے اور بن موت اٹھائے گئے قرآن کہتے ہیں بد کال اللہ یا ای سب نا مریم یا ای سب مریم اے عیسا بیٹے مریم کے ہر پیغمبر کو قرآن نام لے کے بلاتا ہے یا آدم ہو یا لو ہو یا دکری یا عیسا یا موسا یا, یا, یا ہر پیغمبر کو نام لے کے بلایا لیکن باوجود اس بات کے کہ وہ اللہ اکبر ہے باوجود اس بات کے کہ وہ خالق ہے میرے پیغمبر مخلوق ہے وہ مالک ہے یہ مملوک ہیں وہ معبود ہے یہ عابد ہے وہ اللہ اکبر ہے آپ اس سے کم تر ہیں ساری دنیا سے زیادہ ہیں ساری دنیا سے آگے ہیں لیکن اللہ سے بولو اللہ سے کم ہے ساری دنیا کے سردار ہیں آنا ہے افضل ہے اونچے ہیں بلند تر ہیں بالا قدر ہیں لیکن اللہ سے کم تر ہیں نیچے وہ جو بلند تر ہے اللہ اکبر ہے اس نے اپنے پیارے پیغمبر کا اکرام احترام اکرام سکھایا اللہ نے فرمایا ہو لوگوں باوجود اس کے کہ میں خالق میں مالک میں موہی میں ممید میں مدبر میں سب سے اعلیٰ میں اللہ اکبر لوگوں اس کے باوجود میں نے تمہارے پیغمبر کو کسی جگہ یا محمد کہہ کے نہیں بلایا تمہارے پیغمبر کو میں نے یا محمد کہہ کے کہیں نہیں بلایا حالانکہ ان کا مرتبہ مجھ سے تو کم ہے ساری دنیا سے زیادہ ہے میں نے یا محمد کہہ کے پورے قرآن پاک میں اللہ نے پورے قرآن پاک میں یا محمد کہہ کے بولو اندھیرے میں بات کر رہا ہوں جنگل میں بول رہا ہوں آج ملوں گا کل نہیں ملوں گا جاؤ مولویوں کے پاس جو علماء تمہیں پڑھاتے رہتے ہیں اسی یا محمد کہ رہے ہیں تو لابیا سردے میں رہنا ہے اسی یا محمد کہہ رہے تھے کہ وہاں دیا سردیاں رہنا سر ہے پوچھے مولویوں سے کہ پورے پرانے پاک میں اللہ نے اپنے نبی کو نام لے کے نہیں بلایا نہیں بلایا نام لے کے حالانکہ وہ بڑا ہے ہماری حیثیت کیا ہے نبی پاک کے مقابلے میں ہماری کیا حیثیت ہے آپ کی جوتیوں کے نیچے جو ذرے لگتے ہیں اس کتنی ہے محمد نہیں کہتا اور یہ کہتا ہے میں نے جہاں محمد ہی کہنا حالانکہ حالانکہ بیٹا باپ کو نام لے کے نہیں بلاتا شاگرد استاد کو نام لے کے مرید پیر کو نام لے کے اور اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو نام لے کے بلائے باپ کو کہا عبد الرحمان تو لوگ کیا کہیں گے بدتمیز بی ادب تجھے اتنی تمیز نہیں کہ باپ کو نام لے کے نہیں بلایا کرتے چھوٹے بڑوں کو نام لے کے نہیں بلاتے القاب سے بلاتے ہیں بابا جی ابو جی استاد محترم مرشے صاحب پیر جی القاب کے ساتھ بلاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں تم میرے پیغمبر کو یا محمد کہہ کے کیوں بلاتے ہو جبکہ اللہ اکبر ہونے کے باوجود میں نے بھی اپنے پیغمبر کو یا محمد کہہ کے نہیں بلایا میں نے نہیں کہا یا محمد نہیں کہا جب بھی بلایا یا یون نبی یا یون رسول اور ایک جگہ پہ بلایا خدا کی قسم مزہ ہی ایسا تعلق اپنے نبی کے ساتھ رب کا اتنا تعلق اتنا تعلق محب اپنے محبوب کو اداؤں سے ذکر کرتا ہے جب محب محبوب سے پیار کرنے لگے اداؤں کا ذکر کرتا ہے محبوب کی اداؤں کا ایک جگہ پہ جو اللہ نے بلایا تو میرے پیغمبر کی اداؤں کا ذکر کیا یہ کملی تان کے سوئے اس نے کہا یا یوہل مدس یا یو ہل اے کملی اوڑنے والے میرے پیغمبر اے چادر اڑنے والے میرے پیغمبر لیکن پورے قرآن میں اللہ نے یا محمد کہہ کے اپنے پیارے پیغمبر کو بلکہ میں نے کئی دفعہ کہا لوگ ہمارے متعلق بھی کچھ کہتے رہتے ہیں آپ سنتے بھی رہتے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں مجھے لوگ اتنا نہیں بتاتے آپ کو کیونکہ بازاروں میں ٹکر رہتی ہے آپ سنتے رہتے ہیں کہ ہمارا نام کسی کو لے کے دو دیکھو زلزلہ آتا ہے کہ نہیں آتا پوتلے سے زمین نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی ہمیں کہہ تو دیتے یہ گستاخ ہے بے ادب ہے تعظیم نہیں کرتے لیکن خدا گوائے یا محمد تو ہے ہی گستاخی ہے ہی بے ادبی سراسر توہین ہے میں تو اس بات کا بھی قائل کوئی نہیں یہ جو آپ مکانوں کے چھت پہ ہے سامنے فرنٹ پر اور دکانوں کی فرنٹ پر اور اپنے سائن بورڈ اس پہ لکھتے ہو اللہ محمد چلو یا محمد نہ لکھے بلرہ صرف محمد لکھے گنجائش ہے لیکن میں اس کا بھی قائل نہیں ہوں میں کہتا ہوں ہو امتی اور لکھے اپنے پیارے پیغمبر کا نام اور اتنا خشک نام اتنا خشک نام محمد یہ لکھنے کا کیا طریقہ ہے یہ کیا ادب ہے یہ کیا احترام ہے اگر شوق ہے لکھنے کا اس بندے کو لکھنا چاہیے حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ ادب سے لکھنا چاہیے اپنے پیارے پیغمبر کا نام احترام سے لینا چاہیے اس کو لقب الکاب کے ساتھ نام لینا چاہیے خالی محمد اس میں تو نبی افاک کی توہین ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا انداز اپنایا یا انبی ہو اے میرے پیارے پیغمبر اے میرے پیارے نبی انار سلنا کا شاہدہ بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد حق بیان کرنے والا شاہد القادر محدث دلوی نے مینا کیا جی میں جی. جی. نے عام میں نہیں کیا شاہد ال کادر محدس دلوی نے شاہد کا مائنا کیا حق بیان کرنے والا حق بتانے والا لوگوں کے سامنے حق ظاہر کرنے والا جب سب کی زبانوں پہ تالے پڑے ہوئے تھے شرک کا زور تھا بتوں کی تعریفیں ہوتی تھیں غیر کی پکار کی باتیں ہوتی تھیں اس وقت میرے پیغمبر ہی تو تھے نا جنہوں نے شرک کے اندھیروں میں توحید کا چراغ روشن شاہدہ ہم نے آپ کو بھیجا گواہی دینے والا حق کی گواہی دے میرے پیغمبر لوگوں کو بتا کہ لا ہو اللہ وبشران ہم نے آپ کو بھیجا خوشخبری دینے والا کس کو مومنوں کو کہ جنہوں نے میرے نبی کی بات مانی انہیں میرا پیغمبر خوشخبری دے گا کیسے خوشخبری دی ان اللہ عام وامل السالحاطے کانت لہوم جنات الفرد نوزلہ جو لوگ ایمان لے آئے عمل کیے یہ نیک اللہ نے ان کے لیے جنت الفردوس کو بطور مہمانی تیار کر رکھا خالدین صالحات ان جنات تجری من منتا ہات خوشخبری سنا ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے عمل کیے یہ نیک کہ ہم نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی جس کے نیچے رہتی ہیں نبی پاک کی ایک صفت ہے مبشرنگ خوشخبری دینے والا خوشخبریاں دینے والا جنت کی خوشخبریاں دینے والا اللہ کی رضا مندی کی سبحان اللہ ہے تو جو صبح کی نماز پر آئی مختیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے آپ آپ نے ہاں آگے رات کسی کو کھا لایا یہ آپ کی عادت تھی صبح کی نماز کے بعد آپ صحابہ سے پوچھتے رات بھائی کسی کو خواب آیا صحابہ خواب بیان کرتے آپ اس کی تعبیر بتاتے اس دن آپ نے پوچھا ہاں بھائی کسی کو خواب آیا سب خاموش آپ نے فرمایا پھر تمہیں خواب نہیں آیا تو رات خواب مجھے آیا اور اس مسئلے کا آپ کو پتا ہوگا کہ نبی کا خواب بھی اجت ہے نبی خواب میں جو کچھ دیکھتا ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح وہی اتری حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گردن پہ جو چھری رکھ دی تھی اللہ نے وہی کی تھی کہ خواب نظر آیا تھا نبی کا خواب حجت دلیل پکی بات ہمارے خوابوں کی طرح نہیں آپ نے فرمایا مجھے خواب آیا اور مجھے خواب کے اندر جنت میں لے جایا گیا یہ آپ کو نا روحانی معراج جو ہے نا نیند میں بہت ہوئے ہیں جسمانی معراج جو ہے نا کسی جسم کے ساتھ وہ صرف باقی خواب میں آپ نے کئی دفعہ جنت دیکھی بلکہ ایک دفعہ نماز پڑھاتے ہوئے اصل کی نماز تھی غالبا نبی پاپ آگے یوں بڑھے صحابہ رام کہ نماز کے اندر نبی کاگے بڑے ہاتھ مارا تو صحابہ آباد میں پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہوا آپ نے فرمایا جب میں نماز پر آ رہا تھا اللہ کی جنت سامنے آ ایک پھل بہت ہی خوبصورت لگا میں نے کہا اس پھل کو توڑ لینا چاہیے اس پھل کو توڑنے کے لیے میں نے ہاتھ مارا تو جاگتے ہوئے نیند میں آپ کو یہ مناظر دکھائے گئے فرمایا میں جنت میں گیا تو جنت کے آج دروازے ہیں جنت کے ان میں سے ایک دروازہ ہے باب ال جس میں سے روزے داروں میں گزرنا ہے اس میں ایک دروازہ ہے باب جہاد باب ال باب الحج باب زکات آج دروازے ہیں جنت کے اللہ تعالیٰ جس بندے پہ کرم کریں گے اس کو کہیں گے تم چلاؤ دروازے سے تم فلاں دروازے سے تم فلاں دروازے سے کوئی کسی دروازے سے کوئی کسی دروازے سے کوئی کسی دروازے سے آٹھ دروازے ہیں لوگ گزر رہے ہیں لوگ جا رہے ہیں مقتبیوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی علوم موجود ہیں انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی بندہ ایسا بھی ہے آپ نے دیکھا کہ جنت کے آٹھوں دروازے اس کے آنے پر کھل گئے ہو ہر دروازے میں التجا کی ہو اس طرف سے آؤ اس نے کہا اس طرف سے آؤ اس نے کہا اس طرف سے آؤ جنت کے آٹھو دروازے اس کو اپنی طرف بلا رہے ہیں فرمایا ہاں میں نے ایک بندے کو دیکھا وہ جنت کے قریب آیا جنت کے آٹھو دروازے کھلے اس کو پکارنے لگے اس کو بلانے لگے حضرت ابھی نے کہا من ہوا کون ہے وہ نبی باغ نے فرمایا تیرے سوا کون ہو سکتا ہے تیرے سوا کون ہو سکتا ہے مبشرن سرنا کا شاہد ان و مبشرن میرا پیغمبر خوشخبریاں دینے والا ہے میرا پیغمبر خوشخبریاں دینے والا ہے صحابہ کو خوشخبریاں دی پھر اسی خواب میں آپ نے بتایا میں جنت کے اندر چلا گیا بڑے خوبصورت مکان بڑی بڑی بلڈنگیں بڑی بڑی منزلیں میں نے ایک مکان دیکھا ایک موتی کا بنا ہوا صرف ایک موتی کا مکان باہر سے اتنا لاجواب میں نے پوری جنت میں اس جیسا مکان کوئی نہیں دیکھا نہیں دیکھا میں نے جنت میں اس جیسا کوئی مکان مکان میں نے جبریل امین سے پوچھا جبریل یہ سب سے خوبصورت مکان نظر آتا ہے ایک موتی کا بنا ہوا یہ اس نے کہا ایک قریشی جوان کا ایک ہاشمی جوان کا میں نے سوچا میں جوان بھی ہوں میں ہاشمی بھی ہوں میرا ہوگا اس سے اعلیٰ مکان ہی کوئی نہیں تو میرا ہوگا میں نے کہا مہ ما جبری ہٹو میرے رستے سے میں اپنا مکان اندر سے دیکھ کے آنا چاہتا ہوں یہ اندر سے بھی اتنا ہی خوبصورت ہے تو جبریل امین نے کہا مہما یا رسول اللہ ٹھہرے یہ, یہ آپ کا نہیں یہ تو فاروق اعظم کا مکان ہے یہ تو فاروق اعظم کا مکان ہے مبشر ہم نے اپنے نبی کو بھیجا خوشخبریاں دینے والے